موسیٰ و فرعون بالحق لقوم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں موسا اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل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 ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زبا کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا بے شک وہ مفتوں میں تھا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ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 اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیزیں دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے عورت کا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 فرعون ليكون لهم عدواً ان فرعون كانوا تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے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 اس کو قتل نہ کرنا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یہاں اسے بیٹا بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے وَأَصْبَحَ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 وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت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 لما ان لا تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ اکثر نہیں جانتے ولمّا بلغ أشده اور جب موسا جوانی کو پہنچے اور پھر پورا جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نے کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں أَلْوَجَدْتَ فِي جَارٍ جُلَيْمَ يَخْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَاعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ تَسْتَغِيثُ الَّذِي مِنْ شِيَاعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضَى عليه.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 اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسا کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے بولے کہ پروردیگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو اللہ نے ان کو بخش دیا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے میں آئندہ کبھی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں فأصبح في المدينة قائفاً يترقب فإذا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 کو میں کوتل بل توری دل تک میں توری دو تک مینل مس جب موسا نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو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 فَصَلِّي الْمَدِينَةَ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ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 مدین قال عسى ان سواء اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے ادم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 موسا نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں فسقا لهما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 تھوڑی <تصحیح> دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت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 ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجیے کیونکہ بہت بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو قال انی ارید ان ابنتي هاتين على أن تأذرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني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 بگوان موسا نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کا گواہ ہے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 تاكي توم تافو تلم ما اتاها نودي يمين شاطئ واد الايمن في البقعه المباركه من الشجره ان يا موسى انني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 أقبل تخف إنك من اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر چل دیئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہم نے کہا کہ موسا آگے آؤ اور ڈرو مت تم امن پانے والوں میں ہو أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء مِنْ غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه كانوا قوماً اپنا ہاتھ گرے باندھ میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ دو یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں قال رب ان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 مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تقزیب کریں گے اللہ نے فرمایا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 فَأَوْقِدْ مَا لِّي إِلَى مُوسَى مِنَ اور فراؤن نے کہا کہ اے اہل دربار میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ نہیں جانتا تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹے پکا دو پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسا کے اللہ کی طرف چڑھ جاؤں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ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 و هم يدعون الى النار و لا ينصرون اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا وہ لوگوں کو دوزک کی طرف بلاتے تھے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی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 من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحرا لتظاهرا وقالوا إن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 بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور ہم پے در پے ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑے اللہ لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں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 متاع ثم هو من بھلا جس شخص سے ہم نے ایک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے تم تجرب اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا غَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا أَنَائِلَ الَّذِينَ أَضَلَّيْنَا أَضَلَّهُمْ كَمَا ضَلَلْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانَ إِيَّانَا يَحْمَدُونَ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 لهم وراء لو انہم كانوا اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے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 کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا عليهم الانباء فهم لا يتساءلون تو وہ اس روز خبروں سے اندھے ہو جائیں گے اور آپس میں کچھ بھی پوچھ نہ سکیں گے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 سیلیا کہو بھلا دیکھو تو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 ماتين شهيدا فقلناها توذرها لكم فقلناها توذرها لكم فعلهم ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا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 کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی ہیں جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا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 جما دونوں بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں اور گناگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا متیا کارون دونوں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 اور نہ وہ بدلہ لے سکا دینا گیا سر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 اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے منجنتی پل ہوں خیم اب سی اتی پلوین سی اتی الم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 <سلام> اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بعض گشت کی جگہ لوٹا دے گا کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازد ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا مشرقی اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کی وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیوی الج ہے